جیسی فرون والوں اور ان سے اگلوں کا دستور وہ اللہ کی آیتوں کے منکر ہوئے تو اللہ نے ان کے گناہوں پر پکڑا بے شک اللہ قوت والا سخت عذاب و الفلاح ہے